I' am Dr. Mahiyason, Professor of Journalism, and I am discussing with you the history of mass media in Pakistan. Mass media are all those media through which we can communicate to large number of people, which is called mass communication, communication at mass level. We have discussed newspapers, magazines, books, loudspeakers, video cassettes, audio cassettes, radio broadcasting and television. Their impact on society, their history, origin, development and progress they have made since their introduction in Pakistani society. Now, we pass on to a medium which is a very popular medium not only in Pakistan, but all over the world as a medium of entertainment and as a medium of serious communication and that is the medium of film or as popularly known cinema or motion pictures. We call it motion picture because The theme of these pictures of the cinema is moving pictures which was uh, invented soon after the invention of uh, photography and after they succeeded in making the image permanent in a photograph. The جب ایجاد ہوئی کیمرہ ایجاد ہوا پن ہول کیمرے سے شروع ہوا تھا جس میں لینز نہیں ہوتا تھا ایک باریک سوراخ ایک کالے ڈبے میں بنا دیا جاتا تھا باکس میں اس پہ جو امیج اس سوراخ کی وجہ سے روشنی گزرنے کی وجہ سے اس بلیک باکس کی بیک پہ بنتا تھا وہاں سلور نائٹریٹ کوٹڈ کاغذ یا شیشہ پہلے لگایا جاتا تھا بعد میں سلو ایجاد ہوا جب فلم ایجاد ہوئی اس پہ امیج آ جاتا تھا وہ. لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس امیج کو پرماننٹلی کیسے فکس کیا جائے جس کو ہم فوٹوگرافی کی زبان میں فکسنگ کہتے ہیں اس میں کافی وقت لگا ورنہ تصویر تو آ جاتی تھی لیکن وہ دیکھتے دیکھتے روشنی کی وجہ سے سلور نائٹریٹ پہ جو روشنی کا اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بہت جلدی کالی ہو جاتی تھی اور تصویر ختم ہو جاتی تھی تو تصویر کو پرماننٹ کرنے میں کافی وقت لگا اس میں کامیابی کے بعد جب تصویر کشی کامیاب ہو گئی اور ایک کوٹ قسم کے کیمرے بھی ایجاد ہو گئے تو پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مومنٹ کو کس طرح لوگوں کے سامنے تصویروں کے ذریعے سے پیش کیا جائے کو چلتی ہوئی ٹرین ہے کار ہے یہ بات ہے انیسویں صدی کے اینڈ کی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو سے کے آنورڈ تو انگلستان میں اور امریکہ میں بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے تھے جرمنی میں بھی کام شروع ہوا تھا کہ کس طرح مومنٹ کو دکھایا جائے جو بہت فیسی کرتا تھا یہ خیال لوگوں کو کہ اگر تصویر میں مومنٹ دکھائی جا سکے تو وہ ایک بڑی یونیک چیز ہوگی بڑی انیو چیز ہوگی اور لوگوں کی تفریح کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا معلومات کے لیے اس میں بڑی گنجائش ہوگی اور یہ کمرشلی بھی کامیاب ہوگی اور پاپولر بھی ہو جائے گا یہ طریقہ چنانچہ بہت سے لوگوں نے تجربات شروع کیے ہوئے تھے کیمرے میں فلم کو موو کر کے جو ایک امیج بنانے کا طریقہ دریافت ہوا تھا فوٹوگرافی میں اس میں بہت سے امیج مختلف سٹائل سے مثلاً ایک تصویر میں ہاتھ یہاں ہے دوسری میں یہاں آ گیا, تیسری میں یہاں آ گیا, چوتھی میں یہاں آ گیا اینڈ وین یو موو دیٹ اسٹریپ ود اے فکسڈ اسپیڈ بفور پروجیکٹر تو وہ ایک موومینٹ کا تاثر پیدا ہو جاتا تھا اس میں کہ ہاتھ یہاں سے یہاں تک کیسے آ گیا یا آدمی چلتا ہوا ایک قدم لیا دوسرا لیا تیسرا لیا تو اس کی چال جو ہے وہ بھی نظر آنے لگی شروع میں جو فلمیں بننی شروع ہوئی نائنٹیز میں نائنٹینتھ سینچری کے نائنٹیز میں اٹھارہ سو اور اس کے بعد اٹھارہ سو تک وہ بہت چھوٹی تھی پندرہ پندرہ بیس بیس فٹ کی اسٹریپس فلموں کی دستیاب تھی اس پہ جو فلم بنتی تھی وہ زیادہ زیادہ ایک منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ کی موومنٹ ہوتی تھی اور اس میں زیادہ تر ایسے مناظر ہوتے تھے جو لوگوں کو اپنی مومنٹ کی وجہ سے اپنی حرکت کی وجہ سے اٹریکٹ کر سکے مثلا سمندر کی لہریں کس طرح دور سے اٹھتی ہیں اور ساحل سمندر تک آتی ہیں اس کی بہت سی فلمیں بنائی گئی ٹرین ایجاد ہو چکی تھی ٹرین کا اسٹیشن پہ آنا رکنا مسافروں کا اس کی طرف بڑھنا یہ ایک بہت پاپولر سبجیکٹ تھا اس پہ بہت سی فلمیں بنائی گئی یا اور کوئی کسی عمارت سے لوگ نکل رہے ہیں اس میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سب فلمیں ابھی خاموش تھی سائلنٹ موویز کہتے ہیں آواز بہت بعد میں آئی تو اس میں صرف موومینٹ اہمیت رکھتی تھی حرکت اہمیت رکھتی تھی تو ایسے سبجیکٹ بنائے جاتے تھے جس کی مومنٹ اٹریکٹو ہو یا جس کی مومنٹ میں لوگوں کو دلچسپی ہو اور عام طور پہ یہ سارا اکوپمنٹ ان موشن پکچرس کا جو لوگ دلچسپی رکھتے تھے اس کام میں وہ خود اپنا اکوپمنٹ بناتے تھے اور ایجاد کرتے تھے بازار میں دستیاب نہیں تھے مووی کیمرے یا فلمیں یا اس کے پروجیکٹر یہ سب وہ خود سے بناتے تھے اور ایجاد کرتے تھے اس کے بعد یہ کام 1896 تک ہوتا رہا جرمنی میں انگلستان میں اور امریکہ میں سب سے زیادہ کام اس کا انگلستان میں ہوا اور فلم کی جب ہسٹری پہ ہم بات کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام پوائنریگ ورک جو ہے اس کا ابتدائی کام جو ہے ایجاد کا اور اس کو ترقی دینے کا وہ انگلستان میں ہوا تھا یہاں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ موونگ سبجیکٹ کو دیوار پہ یا کسی اسکرین پہ پروجیکٹ کرنے سے پہلے ایک میجک لینٹ کے ذریعے سے سلائیڈز دیکھنے کا اور دکھانے کا طریقہ ایجاد ہو چکا تھا اور کافی مقبولیت حاصل کر چکا تھا سلائڈ ہم اس تصویر کو کہتے ہیں جو ایک ٹرانسپیرنٹ پوزیٹو ہوتا ہے جس میں سے لائٹ گزر سکتی ہے وہ اسی مٹیریل پہ ہوتا ہے جس مٹیریل پہ نیگیٹو بنایا جاتا ہے آج کل کی تصویروں کا اسی مٹیریل پہ جب ہم پوزیٹو بناتے ہیں تو اس کو ہم سلائڈ کہتے ہیں پہلے وہ شیشے پہ بھی بنتی تھی آج بھی بنتی ہیں بعض باز اشتہار بازی کے لیے ایڈورٹائزنگ کی سلائڈ شیشے پہ بھی بنائی جاتی ہیں لیکن عام طور پہ اب فلم پہ سلائڈ بنانے کا اس کی باقاعدہ فلمیں بازار میں دستیاب ہیں جس کو پازیٹیو فلم بھی کہتے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹلی جب آپ تصویر بناتے ہیں اور اس کو پروسس کرتے ہیں تو وہ بجائے نیگیٹو بننے کے ڈائریکٹلی پازیٹو بنتا ہے اس میں. اور اسی قسم کا پوزیٹو آپ نیگیٹو سے فلم پہ سٹرپ پہ پرنٹ نکال کے اس کا اس پہ بھی آپ پوزیٹو حاصل کر سکتی سکتے ان سلائڈس کو پروجیکٹر کے ذریعے سے جس کو میجک لینٹرین کہا جاتا تھا کہ جس میں آگے ایک لینس لگا ہوتا تھا اور لینس کے اور لائٹ کے سورس کے بیچ میں سلائڈ رکھتی جاتی تھی تو اس کو سلائڈ سے بہت بڑے سائز پہ دیوار پہ پروجیکٹ کر کے یا کسی اسکرین پہ پروجیکٹ کر کے سفید جگہ پہ اس کو دکھایا جا سکتا تھا وہ ایک ہی تصویر ہوتی ہے سلائڈ جو ہے پروجیکٹر میں اور وہ تصویر بنائی جاتی تھی اور بنائی جاتی ہے آج بھی بہت محنت سے اس کی ساری ڈیٹیلز فوٹوگرافر دیکھتا ہے اس کی لائٹنگ دیکھتا ہے اس پہ وقت لگاتا ہے محنت کرتا ہے لیکن جب آپ سیریز آف فوٹوگرافس بنائیں گے تو اس میں ایک ایک فریم پہ اتنی محنت نہیں کی جا سکتی وہ پاسبل بھی نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی کیونکہ آج کل جو کیمرے ہیں مووی کیمرے ان میں تو بیٹری کے ذریعے سے ایک خاص سپیڈ کے ساتھ فلم موو کرتی رہتی ہے لینز کے آگے اور ہر موومینٹ پہ ہر فریم پہ لینز کھلتا ہے لائٹ کو اور امیج کو سامنے جو چیز بھی لینز کے ہوتی ہے اس کو فلم پہ ڈالتا ہے اور لینز بند ہو جاتا ہے یہ سب کچھ آج کل الیکٹرانکلی کنٹرولڈ ہوتا ہے لیکن جب شروع شروع میں مووی کیمرے ایجاد کیے تھے اور خاص طور پہ خود بناتے تھے لوگ اپنے ہاتھ سے ایسے کیمرے ابھی باہر کے ممالک میں میوزیمز میں موجود ہیں وہ کیمرے ہاتھ سے چلائے جاتے تھے ان میں جو فلم موو کرتی تھی لینس کے سامنے اس میں ایک ہینڈل لگا دیتے تھے کیمرے میں اور اس کو موو کرنے سے فلم لینس کے سامنے موو کرتی تھی और एक स्पूल से दूसरे स्पूल पे कन्वर्ट हो जाती थी शुरू शुरू में 15-20 फुट मैंने बताया कि लंबी स्टिप्स दस्तियाब थी जो एक डेढ़ मिनट की मूवमेंट दिखा सकती थी उसके बाद काफी तवील अरसे तक 10-12 साल तक नाइनटीन हंड्रेड तक अगर हिस्टोरिकली बात करें हम तो फिल्में 60 फुट और 80 फुट लेंथ की दस्तियाब होने लगी थी फिल्म स्ट्रिप्स जिनपे फिल्म बनाई जा सकती है तो वो भी 5-7-8 मिनट की फिल्म होती थी तो बहुत अरसे तक सिर्फ 5-5-7-7 मिनट की फिल्में बननी शुरू हुई जिनको لوگ جو یہ بناتے تھے فلمیں اپنی اچیومینٹ دکھانے کے لیے دوسروں کو اور اس میڈیم کی اسٹرینتھ اور اس کی فیوچر پراسپیکٹس دکھانے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے اس کی نمائش کر دیتے تھے کہ میں نے یہ فلم بنائی ہے عام طور پہ اپنے دفتر میں اپنی دکان میں یا کبھی کبھی تھیٹر کے اسٹیج پر جب تھیٹر کا سین بدلنے کے لیے پردہ گرایا جاتا تھا آج بھی گرایا جاتا ہے جب کئی ایکٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے تو اسٹیج پہ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے پردہ گرا کے اس میں کچھ وقت لگتا ہے تو لوگوں کو اس عرصے کے لیے آڈینس کو مصروف رکھنے کے لیے آج کل کوئی میوزک کا آئٹم پیش کر دیا جاتا ہے میوزک پیش کر دی جاتی ہے کوئی اسمال اسکٹ مزاح یا کوئی ڈائلگ کوئی اور چھوٹی موٹی تقریر تعارف کسی کا یہ طریقہ رائج ہے آج کل تھیٹرز میں یہ جو مختصر فلمیں تھیں ان کے بنانے والوں نے یہ تین تین چار چار پانچ پانچ منٹ کی فلمیں تھیٹر میں اسٹیج پہ سٹ کی تبدیلی کے درمیان جو وقفہ آتا تھا اس میں آڈیئنس کو مصروف رکھنے کے لیے دکھانی شروع کی بہت سے ایسے فلم بنانے والے بچوں کو جمع کر کے اور ایک باکس میں جیسے کبھی کبھی ہمارے ہاں دیہات میں میلوں پہ آتے ہیں جو آنکھ لگا کے بچے بیٹھ جاتے ہیں اور چلتی پھرتی تصویریں دیکھتے ہیں اس میں جو ہاتھ سے چلاتے ہیں تصویریں کاغذ پہ بنی ہوئی اور اس میں کوئی پانچ سات منٹ کی کہانی بچوں کو دکھاتے ہیں اس قسم کے بڑے باکس بنا کے اس پہ آنکھیں لگا کے بچے زیادہ تر فیسٹیولز میں اور مختلف قسم کے جو سیلیبریشنز ہوتی تھیں ان پہ لوگوں نے بچوں کی تفریح کے لیے یہ طریقہ شروع کیا تھا بعد میں جب ساٹھ اور اسی فٹ کی فلم ملنے لگی اور لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ایسے سبجیکٹس کے لیے جس میں لوگوں کی دلچسپی ہو مثلا ٹورزم کے لیے اچھے مقامات لوگوں کو دکھانے کے لیے بازار میں موومینٹ کے لیے رونق دکھانے کے لیے کسی دکان کی کسی بازار کی یا ریلوے اسٹیشن پہ مسافروں کا آنا جانا ان کی سرگرمیاں رونق پلیٹ فارم پہ وہ دکھانے کے لیے سمندر کے مناظر بہت بنائے گئے کیونکہ لہریں بہت فیسینیٹ کرتی تھی لوگوں کو کہ جب آدمی دیکھتا ہے سمندر کنارے کھڑا ہو کے کہ لہریں کس طرح پیچھے جاتی ہیں کس طرح آگے آتی ہیں تو ان کی خواہش تھی کہ یہ لوگوں کو تھیٹر میں بھی دکھایا جائے بغیر سمندر پہ, پہ پہنچے وہ یہ چیز دیکھ سکے تو یہ سبجیکٹس بنائے گئے کچھ سائنٹیفک سبجیکٹس پہ بھی شارٹ فلمیں بنی اس میں مائکروسکوپ استعمال کر کے بھی بنائی گئی یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ انیس سو پانچ میں امریکہ میں اسی طرح مائکروسکوپ استعمال کر کے ایک پانچ سات منٹ کی فلم بنائی گئی تھی چیز کی تیاری پہ پنیر کی تو آپ کو پتا ہے پنیر جو ہے وہ فرمنٹیشن سے تیار ہوتا ہے ایک فرینڈلی بیکٹیریا جو ہے وہ دودھ کو پنیر میں تبدیل کرتا ہے جس طرح دودھ کو دہی میں بھی فرینڈلی بیکٹیریا کنورٹ کرتا ہے اور خبر جس چیز میں بھی اٹھتا ہے وہی فرینڈلی بیکٹیریا ہوتا ہے اس میں تو جب وہ فلم دکھائی گئی لوگوں کو کہ پنیر بننے کا کیا پروسس ہے چیز کا تو لوگوں نے چیز خریدنا چھوڑ دیا جب مائکروسکوپ کے ذریعے سے انہوں نے تصویروں میں دیکھا کہ بیکٹیریا دودھ کو چیز میں کنورٹ کر رہا ہے تو ان کو کراہیت آنے لگی پنیر کھانے سے اور انہوں نے پنیر کھانا چھوڑ دیا جس پہ پنیر بنانے والی کمپنی نے اس فلم بنانے والے پہ عدالت میں ایک دعویٰ بھی دائر کیا اور یہ کہا کہ اس سے میرے بزنس کو نقصان پہنچا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں روز مرہ دیکھتے ہیں مگر ہمیں اس کی اصلیت کا سائنٹیفک اصلیت کا اور میڈیکل کے اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا بہت سی چیزیں روزمرہ زندگی میں ایسی ہوتی ہیں مثلا ایک کہاوت ہے ہمارے ہاں کہ آپ جس ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کے کچن میں نہ جائیں آپ یا اس کی پینٹری میں جہاں کھانا پلیٹوں میں ڈالا جاتا ہے ڈیگچی سے نکال کے وہاں آپ نہ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی صفائی یا اس کے انتظامات آپ کی سیٹسفیکشن کے مطابق نہ ہوں اور پھر آپ وہ کھانا نہ کھا سکیں تو اسی طرح وہ پنیر کی فلم کے ساتھ ہوا کہ پنیر کی فلم دکھائے جانے کے بعد بہت سے لوگوں نے پنیر کھانا چھوڑ دیا تھا پہلی ایسی مووی موشن پکچر جس میں کہانی بیان کی گئی باقاعدہ وہ گریٹ ٹرین رابری کے نام سے کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے اس کو میوزیمز میں موجود ہیں بہت ملکوں کے فلم میوزیم میں یہ ایک نو دس منٹ کی فلم تھی جس میں کہانی ایک اس ٹرین پہ ڈاکے کی کہانی تھی جو سرکاری خزانے کے پیسے اور سونا وغیرہ ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن لے جاتی تھی بعد میں اس موضوع پہ بہت سی فلمیں بنی آج کل بھی بنی بیسویں صدی میں بھی بنی مطلب آج کل سے کہ جدید زمانے میں بھی اور آج کل جس قسم کے ٹیکنیکل فیسلٹیز حاصل ہیں اس میں تو بہت امپروومنٹ ہوئی ہے یہ موضوع ہمیشہ سے ٹرین کو لوٹنے کا یا کسی بڑے میوزیم سے کسی پیس کو چرانے کا کامیابی کے ساتھ کیونکہ چور کو کہانی نبی سمومن بہت بڑا آرٹسٹ بنا کے پیش کرتے ہیں اور وہ چور بہت بڑا آرٹسٹ سمجھا جاتا ہے جو سخت سے سخت سکیورٹی کے انتظامات کو ناکام کر کے اپنا کام کر جائے تو یہ سبجیکٹ جو ہے یہ موضوع یہ بہت سے کہانی لکھنے والوں کے لیے فلموں کی بہت فیسی نیٹ ان کو کرتا رہا ہے اور اس پہ بہت سی فلمیں بنی تو پہلی فلم بھی इसी والی اسی سبجیکٹ پہ بنی تھی جو نو منٹ کی فلم تھی اور لوگوں نے پہلی دفعہ ایک کہانی کا اس میں انداز دیکھا فلم کو بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ابلاغ سمجھا جاتا ہے اگرچہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ابھی اس کی وہ اہمیت ریکگنائز نہیں کی گئی ہے اسے محسوس نہیں کیا گیا ہے اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ موضوعات پہ لوگوں کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے یا ان میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے فلم کو بہت کم استعمال کیا گیا ہے لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں فلم پہ بہت کام ہوا ہے اور بہت ترقی کی ہے فلموں نے اس کو ایک بہت سنجیدہ اور بہت اہم ذریعہ ابلاغ یا مینز آف کمیونیکیشن مینز آف پرسویشن اینڈ کنوینسنگ سمجھا گیا ہے اور اس سے بہت سنجیدہ کام لیے گئے ہیں بہت سی بیٹلز کی جنگوں کی تصویریں بنائی گئی اوریجنل بیٹلز کی اور جنگوں کی پہلی جو فلم جنگ کے بارے میں بنائی گئی تاریخ میں وہ گریک اور ٹرکش وار کی فلم تھی گریس اور ترکی کی جو جنگ تھی اس کی فلم بیٹل کی اس کی وہ خاموش فلم وہ بہت مقبول ہوئی اور اس سے لوگوں کو بہت معلومات جنگ کے بارے میں حاصل ہوئی اس کے بعد اگر جنگ کی فلموں کا موضوع دیکھیں آپ تو یہ بیسویں صدی میں بھی بہت مقبول رہا پہلی جنگ عظیم کے بارے میں بہت سی فلمیں بنائی گئی دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بہت سی فلمیں بنائی گئیں ویتنام کے بارے میں ویتنام کی جنگ کے بارے میں بہت فلمیں ہیں جو اکیسویں صدی کی ابتدا سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے جس کو اہل مغرب دہشت گردی کہتے ہیں ان واقعات پر مبنی بہت فلمیں بنی ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ فلم اس موضوع پہ مقبول ہوتی ہے جس میں ڈرامے کا انصر ہو جو لوگوں کو چونکا دے یا جس میں کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہو سوشل ویلیوز کا کانفلکٹ ہو دو کرداروں کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو اچھائی اور برائی کا کانفلکٹ ہمیشہ سے بہت مقبول موضوع رہا ہے فلموں کا ایک نیگیٹو کیریکٹر ہوتا ہے ویلن ہوتا ہے ایک پوزیٹو ہوتا ہے تو وہ دراصل کانفلکٹ ہے ایول اور گٹ کے درمیان اسی طرح جنگ جو ہے وہ کیونکہ دو قوموں کے درمیان کانفلکٹ ہے اس میں فلم دیکھنے والوں کے لیے ایک پارٹی پوزیٹیو ہے دوسری پارٹی جو ہے وہ نیگیٹو ہے لہذا وہ فلم دیکھتے وقت جب اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پوزیٹو سائٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی اس پہ بہت ریسرچ بھی ہوئی کہ فلمیں کیوں اتنی مقبول ہوتی ہیں کہ لاکھوں لوگ بہت سے پیسے خرچ کر کے موجودہ دور کی فلمیں جو ہیں وہ ملینز اینڈ ملین آف ڈالرس پاؤنڈز یا کروڑوں اربوں روپے کماتی اور ان کے دیکھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں جاتی ہے اگر کوئی مقبول فلم ہو اور اچھی بنی ہوئی فلم ہو وہ خا کسی زبان کی ہو انگریزی کی ہو اردو کی ہو فرانس کی ہو اٹلی کی ہو اٹلی فرانس اور بعض مشرقی یورپ کے ملک پولینڈ ہنگری یہ فلم میکنگ میں بہت آگے سمجھے گئے اور ان کی بہت سی فلموں کو تمام دنیا میں کلاسیکل کا درجہ حاصل ہے ان کو لوگ فلم کا اعلی ترین نمونہ سمجھتے ہیں اور اس کے طور پر پیش کرتے ہیں اس میں مختلف موضوعات پر بنی ہوئی فلمیں شامل ہیں اس میں جنگ کی فلمیں بھی شامل ہیں اور جنگ کی فلمیں اس لیے بھی پاپولر ہوتی ہیں کہ عام طور پہ اس میں جو میسج کمیکیٹ ہوتا ہے کنوے ہوتا ہے فلم دیکھنے کے بعد آخر تک پہنچے تک وہ اینٹی وار ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ ڈسکشن کرتے وقت ہم نے بہت تفصیل سے اس پہ بحث کی تھی کہ دور جدید کی جنگ کا انداز بالکل تبدیل ہو گیا ہے ٹیلی ویژن کی وجہ سے کیونکہ ٹیلی ویژن اب وار فرنٹ کو لوگوں کے گھروں تک لے آیا ہے جب آپ لائیو وار سینز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور لوگ اپنے بیڈ رومز میں اپنے لیونگ رومز میں اصلی جنگ کو دیکھتے ہیں تو پھر جنگ کے بارے میں خیالات ان کے اس سے مختلف ہو جاتے ہیں جو صرف خبریں سننے یا خبریں پڑھنے کے بعد ہوا کرتے تھے اس پہ ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوگی جب آدمی پڑھتا ہے جنگ کی خبر یا ریڈیو پہ سنتا ہے یا کسی سے زبانی سنتا ہے تو وہ اس کے بارے میں اپنے امیجز اپنی تصویریں ذہن میں خود بنا لیتا ہے وہ تصویریں اس کے ذہن میں ریالٹی سے بہت دور ہوتی اور اکثر اوقات ان میں بڑا رومینٹسم پایا جاتا ہے اس کو بڑا سائز کر کے بہت خوبصورت انداز سے ہم وہ تصویریں بناتے ہیں بہادری کی سیکریفائز کی یا دکھ کی غم کی لوگوں کی لیکن اگر ان ریالٹی آپ ان تمام حقیقتوں کو دیکھیں موت کو تباہی کو تکلیف کو کسی کی اس کی لاچارگی کو بے بسی کو جو جنگ کے عام مناظر ہیں یہ تو وہ فیلنگ جو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہوگی جو ہم اپنے ذہن میں تصویر بنایا کرتے تھے لہذا لائیو وار سینز کی وجہ سے اب دور جدید میں جنگ کا انداز مختلف ہو گیا اور بہت سے فلاسفرس کا بہت سے تھنکرز کا بہت سے ہیومن سائیکالوجی کے ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ یہ سین ضرور دکھانے چاہیے کیونکہ اس سے اینٹی وار فیلنگز پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں میں امن کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وار کے بارے میں جو فلمیں بنائی گئیں اور میں نے جیسا کہا کہ دور جدید میں بھی یہ بہت مقبول تھیم ہے موضوع ہے ان سب میں انداز یہی اختیار کیا جاتا ہے کہ فلم دیکھنے کے بعد جب آدمی پکچر ہاؤس سے باہر نکلے تو اس کے ذہن میں وائلنس سے کلنگ سے تباہی سے ایک نفرت پیدا ہو اور خواہش اس میں پیدا ہو کہ دنیا کو پرامن ہونا چاہیے دوسروں کے خیالات کو اختلاف رائے کو سوچ کے اختلاف کو اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے اور دوسروں کے پوائنٹ اف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے یا یہ طاقت کے استعمال سے کسی کو مار دینے سے قتل کر دینے سے شہروں کے شہر تباہ کر دینے سے بمباری کے ذریعے سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے اس سے دشمنی نفرت یا مظلومیت ایک مستقل حیثیت اختیار کر جاتی ہے آپ کو پتا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی میں ابھی تک دنیا میں نیوکل ویپنس کے استعمال کے یہ دو ہی مثالیں ہمارے سامنے ہیں 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پہ پہلا ایٹم بم استعمال کیا گیا تھا امریکہ نے جاپان کی جنگ میں استعمال کیا تھا اور 9 اگست انیس سو کو اس کے تین دن بعد دوسرا ایٹم بم پہ استعمال ہوا تھا ان دو ایٹم بموں سے جو تباہی پھیلی تھی اس کی صرف یا تو سٹل فوٹو موجود ہیں اویلیبل ہیں اس تباہی کے بعد کی یا اس آگ کے شروع ہونے کی اور دھوئیں کی جس کو ایک ٹرم آج کل استعمال ہوتی ہے ایٹمی دھماکے کا جو دھواں ہوتا ہے اس کی شکل کیونکہ مشروم جیسی ہوتی ہے تو اس کو مشروم ہی کہنے لگے ہم ایٹمی دھماکے کا مشروم یا اس کی تصویر موجود ہے یا بعد میں جب وہاں جا سکے فوٹو اس تباہی کے بعد اس کی کچھ تصویریں موجود ہیں یا جو بدقسمت لوگ بچ گئے ایٹمی حملے کے بعد وہ کس حالت میں ہیں ان کی تصویریں موجود ہیں میں نے لفظ بد قسمت استعمال کیا بچ جانے والوں کے لیے حالانکہ عام طور پہ خوش قسمت کہنا چاہیے تھا لیکن میں نے بدقسمت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد یا ایٹمی کنٹمنیشن کے بعد جو حالت آدمی کی ہوتی ہے وہ ہتھیار کے بغیر بھی ہو سکتی ہے کوئی حادثہ ہو جائے آج کل ایٹمی بجلی گھر بہت سے موجود ہیں دواؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے علاج کے لیے بھی ایٹم کا استعمال ہوتا ہے تو حادثہ تن بھی ہو سکتی ہے وہ کنٹمنیشن اس کے بعد جو زندگی ہے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ زندگی موت سے بری ہے جس حالت میں وہ لوگ زندہ ہیں تو جب وہ تصویریں دیکھتے ہیں لوگ تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کے اور اس کی تباہی کے اور اس کے نتائج سے نفرت کرتے ہیں اور امن کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ بہت اہم خواہش پیدا ہوتی ہے ان کے دل میں کہ دنیا کو اتنے مولک اور خطرناک ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہیے یہ ہتھیار نہیں ہونے چاہیے تو جنرلی یہی تھیم وار موویز کی ہوتی ہے اس لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ بہت اہم میڈیم ہے فلم کہ آپ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے یا ڈھائی گھنٹے کی فلم دیکھ کے جب باہر نکلیں اور آپ کی سوچ بالکل تبدیل ہوئی بھی ہو تو یقیناً وہ میڈیم بہت اہم ہے جس نے دو گھنٹے میں یا سوا دو گھنٹے میں یا ڈھائی گھنٹے میں آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیا آپ کا رویہ تبدیل ہو گیا اس پہ بھی بہت ریسرچ کی گئی کہ کیوں فلمیں دیکھتے ہیں لوگ اور اس سے متاثر ہوتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کام مصنوعی ہے یہ کہانی ہے یہ تصویریں ہیں اور لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں یہ ریالٹی نہیں ہے اس کے باوجود بے شمار لوگ فلم دیکھتے وقت روتے ہیں بے شمار لوگ فلمیں دیکھتے وقت ہنستے ہیں کہ کہہ لگاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور وہ اس کو یقین کی حد تک ریل مانتے ہیں جو سچویشن فلم میں دکھائی جاتی ہے بہت سے سچویشن سے بہت سے کیریکٹر سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتا ہے آدمی کچھ لوگ کسی کریکٹر سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کچھ کسی سے کچھ لوگ حالات سے آئیڈینٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں اپنے حالات کی تو ماہرین نے اس پہ بہت دفعہ ریسرچ کی اور کی جاتی ہے اب بھی کی جاتی ہے کہ کسویں صدی میں بھی جاری ہے کہ فلم کیوں پسند کرتا ہے آدمی یہ جانتے بوجھتے کہ یہ صرف کہانی ہے اور یہ صرف اداکاری ہے کچھ لوگوں کی ریالٹی نہیں ہے وہ رونے کی بھی اداکاری کر رہے ہیں وہ خوش ہونے کی بھی وہ بہادری کی بھی وہ برائی کی بھی یہ سارے مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اداکاری ہے اس کے باوجود وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے اس کا کنکلوژن یہ نکالا ماہرین نے کہ وہ چیز دیکھ کے آدمی پسند کرتا ہے اور دیکھنا پسند کرتا ہے کہ جو کچھ خود اس کے کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتا اس لیے وہ, وہ ہوتا دیکھ کے اور خود کو کسی کردار سے آئیڈینٹیفائی کر کے وہ خوش ہوتا ہے وہ اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں کر سکا کوئی یہ کر رہا ہے ایک تو وجہ یہ ہے اس کے دیکھنے کی دوسرے یہ ہے کہ بہت سے لوگ اور زیادہ تعداد فلم دیکھنے والوں کی ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جو لوگ فلم دیکھتے ہیں کہ جو محروم طبقہ جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی جنہیں زندگی میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی جو ایک اقلیت کو چھوٹی تعداد کو میسر ہوتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس وہ ساری سہولتیں ہوں جو وہ معاشرے میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کیسے ہیں ان کی رہن سہن کیسا ہے ان کے پاس کیا کیا سہولتیں ہیں وہ خود اس سے محروم ہیں تو وہ جب اس محرومی کے عالم میں پکچر ہاؤس میں جا کے ہیرو کو اس محرومی کے خلاف سٹرگل کرتے دیکھتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے اکثر اپنی سٹرگل میں اپنی جدوجہد میں تو انہیں بہت خوشی ملتی ہے یا جن کی زندگی میں خوبصورتی کا عمل دخل بہت کم ہے ان کے ارد گرد کا ماحول بھی خوبصورت نہیں ہے جن حالات میں وہ رہتے ہیں وہ بھی خوبصورت نہیں ہے ان کی بستیوں میں گندگی ہے ان کی بستیوں میں سہولتوں کا فقدان ہے ان کے ارد گرد جو بچے ہیں جو خواتین ہیں جو لوگ ہیں ان کے دوست ہیں ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا میلے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا بالکل ہیں ہی نہیں گندا پانی کھڑا ہوا ہے بستیوں میں وہ جب خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں فلم میں خوبصورت کردار دیکھتے ہیں ویل ڈریس لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس دو ڈھائی گھنٹے کے عرصے میں خود کو اپنے مسائب سے دور سمجھتے لہذا ان کی بہترین تفریح یہ ہے کہ وہ کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ دیر کے لیے اپنی مشکلات کو اور اپنی جو زندگی میں ان کی محرومیاں ہیں ان کو بھول جائیں اور دو ڈھائی گھنٹے ہی کے لیے سے ہی وہ خوش ہو کے نکلیں پکچر ہاؤس سے باہر اس لیے فلم طبق کے لیے سب سے بڑا تفریح کا ذریعہ سمجھی گئی ہے اور جس کی وجہ سے کروڑوں افراد فلمیں دیکھتے ہیں جو طبقہ ہیوس کا ہے سربت لوگوں کا طبقہ ہے ان کے پاس تو تفریح کے اور بھی بہت سے ذرائع موجود ہیں وہ فلم میں کوئی خوبصورت بنگلہ دیکھ کے کوئی خوبصورت محل دیکھ کے کوئی خوبصورت کپڑے دیکھ کے یا اچھا ماحول دیکھ کے پلیزنٹ کنڈیشنز دیکھ کے اس لیے متاثر نہیں ہوں گے زیادہ کہ وہ تو ہر روز اسی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں اٹ از نتھنگ ان یو فار اٹریکشن اس طبقے کے لیے ہے جو ان سہولتوں سے اور اس ماحول سے محروم ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طبقے کے پاس جس کے پاس یہ ساری سہولتیں ہیں اس کے پاس تفریح کے اور بھی بہت ذرائع ہیں جو چیز فلم میں دکھائی جا رہی ہے وہ اس کو خود عملی طور پہ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں فلم میں کلب دکھایا جا رہا ہے فلم میں ڈانس دکھایا جا رہا ہے وہ کلب روز جاتے ہیں وہ کلبس کے ممبرز ہیں وہ کلب میں مختلف تفریحات میں حصہ لیتے ہیں وہ ڈانس پارٹیز میں جاتے ہیں وہ دعوتوں میں جاتے ہیں وہ تفریح کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں وہ تفریح کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں کی سیر کرتے ہیں اپنے ملک میں خوبصورت مقامات کی سیر کرتے ہیں لہذا انہیں یہ تمام چیزیں فلم میں دیکھنے کی خواہش محسوس نہیں ہوتی فلم زیادہ تر اس طبقے کا تفریح کا ذریعہ سمجھا گیا ہے جس کے پاس اور تفریح کے ذرائع یا بہت کم ہیں یا بالکل مفقود ہیں وہ فلم دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور فلم اسی کا فری کا ذریعہ سمجھا گیا ہے البتہ یہ ہے کہ بعض فلمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کو اس کی لٹریری ویلیو کے حوالے سے یا اس کی کلاسیکل ویلیو کے حوالے سے ہر طبقے کے لوگ پسند کریں دنیا میں لسٹیں تیار ہوئی ہیں ہالیوڈ نے بھی تیار کی ہوئی ہیں انگلستان نے بھی تیار کی ہوئی ہیں فرانس نے بھی تیار کی ہوئی ہیں کہ ان کے خیال میں فلم میکرس کی جو ایسوسی ہیں کہ ان کے خیال میں دنیا کی بہترین سو فلمیں کون سی ہیں یا دنیا کی بہترین بیس فلمیں کون سی ہیں تو ان میں عام طور پہ ایسی فلموں کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں ہر طبقے کی کسی نہ کسی وجہ سے دلچسپی ہوتی ہے یا تو اس کی تاریخی حیثیت ہوتی ہے یا بعض اوقات جو مذہبی فلاسفی ہے جس کے بارے میں ہم صرف امیجن کرتے ہیں مذہبی کتابیں پڑھ کے یا مذہبی لیڈروں سے سن کے اس کو جب ہم سکرین پہ ایکٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت اٹریکشن نظر آتی ہے ہالیوڈ میں بلیکل اسٹوریز پہ بائبل کی اسٹوریز پہ بائبل کے واقعات پہ جو بائبل میں بیان کیے گئے ہیں اس میں بہت فلمیں بنی ہیں اور ساری بہت کامیاب ہوئی ہیں بعض فلمیں کلاسیکل حیثیت اختیار کر گئی ہیں اور کئی کئی مرتبہ بنائی گئی ہیں میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں آپ نے نام سنا ہوگا شاید دیکھی بھی ہوگی ٹیلی ویژن پہ ہمارے یہاں پکچر ہاؤس میں بہت مقبول ہوئی ہے بہت عرصے تک چلتی رہی حالانکہ انگریزی کی فلم تھی ایک فلم ہے بینہر جس میں ہیرو کا نام جوڈا بینہر اور فلم اس دور کی ہے جب کرسچنز پہ ظلم ہو رہے ہیں جیزس کرائسٹ کی سولی دکھائی گئی ہے اور کہ کیا مسائب ہیں کرسچنس پہ وہ دکھائے گئے ہیں اس میں بینہر کی وہ سٹرگل ہے جب وہ کنورٹ ہوتا ہے کرسچن موجے دیکھتا ہے اور کس طرح وہ سٹرگل کرتا ہے رابنس کے خلاف جو کرسچنس پہ ظلم کر رہے تھے اور کس طرح وہ کامیاب ہوتا ہے اس کو دو دفعہ بنایا گیا پہلی دفعہ انیس سو انتالیس میں بنی پھر یہی کہانی انیس سو اکسٹھ میں بنی اور تمام دنیا میں انیس سو انتالیس میں بھی اس کو کلاسیکل فلم کی حیثیت تھی انیس سو اکسٹھ میں بھی تمام دنیا میں اس نے بہت غیر معمولی بزنس کیا اور کامیاب ہوئی اسی طرح بائبل کی ایک سٹوری پہ مبنی حضرت موسا کی کہانی کمانڈمنٹس کہ وہ کس طرح اپنی جو کمانڈمنٹس ہیں جیوڈائزم کی وہ کوئی سے کس طرح لے کے آئے بنی اسرائیل نے کس طرح ان کو بٹرے کیا ان کا کہا نہیں مانا کس طرح دوبارہ سے انہوں نے ایک بچڑے کی بیل کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی سونے کا بنا کے یہ تمام چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں اور اس کو بھی کلاسیکل فلم کا درجہ حاصل ہے یہ مذہبی فلمیں بھی ساری کانفلکٹ پہ ہیں ایول اور گٹ کا کانفلکٹ ہے نیکی کا پرچار ہے اپنے اپنے زمانے کے حوالے سے اور جنگ کی فلموں کا بھی یہی بعض فلمیں جنگ کے فلمیں دنیا کی ٹاپ کی اچھی فلموں میں شامل ہیں آپ نے نام سنا ہوگا ضرور دیکھی بھی ہوگی آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بریج آن دا ریور کوائی دوسری جنگ عظیم کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ سچا واقعہ ہے کہ جو सोल्जर्स افسر اور سولجرس اور انڈین سولجرس برٹش انڈیا کے سولجرس جاپانیوں کی قید میں تھے ساؤتھ میں وہ ایک کیمپ میں تھائی لینڈ میں قید ہیں بڑے ظلم کر رہے ہیں جاپانی ان پہ اور جاپانی ایک پل بنانا چاہ رہے ہیں دریائے کوائی پہ جو ان سے بند نہیں رہا ایک برطانوی کرنل یہ دعویٰ کرتا ہے کیمپ کے جاپانی کمانڈروں سے کہ ہم تم سے زیادہ قابل ہیں ہم یہ پل بنا سکتے ہیں وہ یہ چیلنج ایکسپٹ کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو جس میں انڈین سپاہی بھی بہت سے دکھائے گئے ہیں ان کو وہ اموشنلی اپیل کرتا ہے کہ ہمیں جاپانیوں پہ اپنی سپیرئرٹی سابت کرنی ہے اور وہ, وہ پل کامیابی سے بنا دیتا ہے لیکن وہ پل بننے کے بعد اتحادیوں کی کمانڈ کو یہ پتا لگتا ہے کہ اس پل پہ سے تو جاپانیوں کی فوج گزر کے برما میں آئے گی اور پھر ہندوستان میں آئے گی تو اس کو تباہ کرنا ضروری ہے یہ خیال اس برطانوی قیدی کرنل کے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا فوجی لحاظ سے اسٹریٹجیکلی تو ایک طرف ہائی کمانڈ نے اس کو تباہ کرنے کے لیے کمانڈوز بھیجے دوسری طرف اس کے افتتاح کے موقع پہ کرنل نکلسن بہت پراؤڈ ہے اور افتتاح اس کا ایک جاپانی فوج کی ٹرین گزر کے ہو رہا ہے جس کو برما آنا ہے جو محاذ جنگ تھا جاپانی فوج اور اتحادیوں کے درمیان اور برما سے پھر ان کا ٹارگٹ ہندوستان تھا تو این اس موقع پہ کمانڈو اس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جب اس پہ جاپانی فوج کی ٹرین گزر رہی ہے اس میں بہت سے کلائمیکسز آئے بہت سے جذبات دکھائے گئے لیکن اس میں جو مین انسر ہے جو تھیم ہے فلم کی وہ اتحادی فوجیوں کا ڈسپلن اور ان کی پرائڈ اور اپنے پہ اعتماد کامیابی سے کمیونیکیٹ کیا ہے تو یہ مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ فلم کو بہت اہم ذریعہ ابلاغ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے فلم کو को یہ کہتے ہیں کہ موشن پکچر یا या اس وقت بنتی ہے جب اس کو پکچر ہاؤس میں پروجیکٹ کیا جاتا ہے جب تک اسے پکچر ہاؤس میں स्क्रीन پہ پروجیکٹ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ صرف تصویروں کی ایک سٹرپ ہے اس سینٹینس کو سمجھنے کے لیے خبر کی ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کو دی تھی اس کا دوبارہ سے ذہن میں لانا ضروری ہے میں نے بتایا تھا کہ مشہور امریکی اخبار نویس بہت مشہور اخبار نویس والٹر لپ مین نے یہ کہا تھا کہ خبر اس وقت خبر بنتی ہے واقعہ کوئی خبر اس وقت بنتا ہے جب اس کو رپورٹر اخبار میں یا ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ رپورٹ کرتا ہے ورنہ واقعات تو بے شمار ہوتے ہیں روز ہوتے رہتے ہیں زندگی میں بہت سے واقعات لوگوں تک پہنچتے ہی نہیں پتہ اور خبر کے کیونکہ رپورٹ نہیں ہوتے جو واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے وہ واقعہ خبر بنتا ہے اسی طرح جو فلم پروجیکٹ ہو جاتی ہے اسکرین پہ وہ سنیما یا موشن پکچر سمجھی جاتی ہے اور اس سے پھر لوگ اثر قبول کرتے ہیں اور اس کو تفریح کے علاوہ انتہائی سنجیدہ کمیونیکیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے کیا کیا اس کے استعمال ہو سکتے ہیں کیا کیا اس کی راہ میں پاکستان میں مشکلات ہیں کیا ہسٹری ہے پاکستان کی اور سب کانٹیننٹ کی فلموں کی اس پہ ہم اپنے اگلے لیسن پہ بات کریں گے یہ آج ہم نے فلموں کا ایک جنرل انٹروڈکشن کیا ہے کہ فلم کہتے کسے ہیں اور اس میں کیا چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں یا دکھائی جاتی ہیں